دریائے سندھ اور شاہراہ کرا ان دونوں کے کنارے تھاکوٹ بس آخری شہر ہے میں تھاکوٹ سے چلا تو قریب قریب ساری آبادی خدا حافظ کہنے کے لیے باہر سڑک پر نکل آئی ذرا آگے چلا تو دریا کا رخ بدلنے لگا سڑک دوسری جانب بڑھنے لگی اور دریائے سندھ کا ساتھ چھوٹ گیا وہ نیچے ہزارہ کی وادیوں میں تربیلا ڈیم کی طرف نکل گیا اور میں سہرہ اور ایبٹ آباد کی جانب چل پڑا بس یہاں سے برہنہ پہاڑ ختم ہوئے اور سبزہ زار شروع ہوئے دونوں طرف چیڑ کے اونچے اونچے درخت سڑکوں کے کنارے بلندی سے جھکی ہوئی گلاب کی بیلیں جن پر سات پنکھڑیوں اور دھیمے رنگوں والے گلاب کھلتے ہیں نیچے وادیوں میں جہاں گاؤں اور گھاس پھوس کے مکان دکھائی دیا کرتے تھے اب پتھروں کی نئی صاف ستھری عمدہ عمارتیں نظر آنے لگیں جن پر ٹین کی چھتیں ابھی اتنی نئی تھیں کہ دھوپ میں جھل ملا رہی تھیں اور جن گہری وادیوں میں دھوپ کی رسائی نہیں تھی وہاں ٹھنڈے ٹھنڈے سائے میں پہاڑی نالے ہلکا ہلکا شور مچا رہے تھے جو بچے بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں جن سے وہ کبھی کسی چٹان کو مارتے کبھی خود اپنی ہی ایک ٹانگ کو مگر خود ریوڑ چھوڑ کر جانے والی بکری کو کبھی کسی نے نہیں مارا میں پہاڑوں سے نیچے اتر رہا تھا نیچے سے راہ گیر اوپر آ رہے تھے ہم قریب سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا بلکہ سلام میں پہل کی کہیں عورتیں پانی کے گھڑے اٹھائے جا رہی تھیں غیر مرد کو آتا دیکھ کر انہوں نے گھڑے کا کاندھا بدل دیا تاکہ چہرہ گھڑے کی آڑ میں چھپا رہے کہیں کہیں گاؤں کے اسکولوں میں چھٹی ہوئی تھی ملیشیا کی وردی پٹو کی ٹوپی اور کرمچ کے جوتے پہنے سینکڑوں بچے خوشی خوشی گھروں کو لوٹ رہے تھے جو بچے نظر نہیں آ رہے تھے ان کے شور سے ان کی خوشی ٹپکی پڑتی تھی رفتہ رفتہ دریا کا شور مدھم پڑ گیا اور چیڑ کی اونچی شاخوں میں ٹھنڈی ہوا سر سرانے لگی کہ اچانک سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ایک بزرگ کے گانے کی آواز سنائی تھی کہ یہ نیلا چھنگ کا علاقہ تھا سڑک کے کنارے ایک چائے خانے کے سامنے چار پائیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ نہایت گندی پیالیوں میں نہایت بدرنگ چائے پی رہے تھے اور سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر بیٹھے ایک بزرگ گانے میں مصروف تھے خوب تھا ان کا گانا انسان کی تخلیق سے شروع ہوا اور قصے یوسف و زلیخا کی طرف نکل گیا کہ اچانک انہوں نے نعرہ اللہ بھی بلند کیا ہے کہ مائی جو کے تھی ربا ہوں جے مینو ملے پہ سے گمور کلا اک حضرت جی سا گمور حضرت جی سا پے بی بی مریم کو بیٹا اک مریم بیٹی کس کی ہے لہو چائے چمو تم رین فقیر دو سے اللہ دوست میں بزرگ کے قریب گیا اور ان سے پوچھا بابا آپ کی عمر کتنی ہے کہنے لگے مجھے چھوڑو اور زمین کی فکر کرو وہ بہت تیزی سے بوڑھی ہو رہی ہے اور زمین کی فکر کسے نہیں یہ تو زمین ہی کی فکر کرنے کا زمانہ ہے یہی سوچتا ہوا میں اپنے اگلے پڑاؤ پر پہنچا تو دیکھا کہ لوگوں نے زمین کی دیوار اٹھا دی ہے اور دو پہاڑوں کے درمیان تیسرا پہاڑ کھڑا کر کے میرے دریا کا راستہ روک دیا ہے یہ تربیلا ڈیم تھا پاکستان کے سب سے بڑے دریا پر کھڑا ہوا سب سے بڑا ڈیم اور اس کے پیچھے دریا کا پانی جمع تھا سچ پوچھئے تو توانائی کا بڑا خزانہ جمع تھا میں سوچنے لگا کہ یہاں تربیلا سے وہاں اوپر اسکلدو تک پانی کیسا بفھرا ہوا تھا اس کی توانائی اکٹھا کر لی جائے تو خدا جانے کیا ہو اس پر مجھے مشہور تاریخ داں ڈاکٹر احمد حسن دانی کی بات یاد آ گئی وہ ایک مرتبہ ایک جرمن ماہر کو تھاکوٹ سے اسکلتو تک لے گئے ماہر نے جو دریائے سندھ کو چٹانوں سے سر ٹکراتے دیکھا تو دانی صاحب سے جو کچھ کہا وہ انہوں نے مجھے بھی بتایا اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اتنی نعمت دی ہے آپ اس کو استعمال نہیں کرتے اس میں تو اتنی طاقت ہے اس انڈس ریور کے پانی میں کہ آگ تو پورے پاکستان کو اور پورے وسط ایشیا کو بجلی مہویا کر, کر سکتے پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے اور جس کسی نے دریا حسین کو دیکھا ہے اس کی توانائے کا اندازہ لگانے کے لیے اس کا ماہر ہونا ضروری نہیں برہنہ آگ بتا دیتی ہے کہ اس کی قوت کو سمیٹا جائے تو پوری سلزمین کی جھولی بھر جائے خیر یہ لمبی بحث ہے تربیلہ ڈیم تک پہنچنے کے لیے میں سیکیورٹی کے مرحلوں سے گسرا نام ولدیت قوم سکونت یہ سب دلچ کرا کے اونچی نیچی پہاڑیوں میں بل کھاتی سڑکوں سے گزر کر میں اس جگہ پہنچا جہاں سامنے تربیلا ڈیم کھڑا تھا وہ منظر دیکھا تو جا سکتا ہے پیان نہیں کیا جا سکتا ڈیم کے اوپر سے گزر کر میں اس جگہ پہنچا جہاں سے ڈیم کے نظارے کا اہتمام کیا گیا ہے باغ لگے ہیں پھول کھلے ہیں چائے خانے میں پشتو ریکارڈ بج رہے ہیں اور باپ اپنے بچوں کو کاندھوں پر بٹھائے تربیلا ڈیم دکھانے لا رہے ہیں وہاں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی انہی میں ممتاز حسن بھی تھے جو سن اناسی سے سن 81 تک تربیلا ڈیم کی تعمیر کے کام میں خود بھی شریک تھے میں نے ممتاز حسن سے پوچھا کہ جب یہ ڈیم پورا ہوا اس کا سارا کام ختم ہوا اور جیسے مصور پیچھے ہٹ کر اپنی بنائی ہوئی تصویر دیکھتا ہے ویسے ہی اس کے مہمانوں نے پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا ہوگا اس روز یہاں کام کرنے والے ہزاروں لوگوں کی کیا حالت تھی اس وقت لوگوں کے تاثرات تو کچھ خوشی سے ہمکنار تھے اور جب یہاں سے ٹی جی بی کمپنی ڈیلنگم کمپنی اور ایک دوسرا ڈی کو کمپنی تھا جب انہوں نے اپنا کام کمپلیٹ کیا اور وہ جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑی گاڑیوں پر یہ مشینریاں لاد کے انہوں نے واپس جاتے تو راستے میں جب کوئی بجلی کا لائن ہوتا تو اس کے ساتھ لیبر ہوتا اس کے ساتھ بڑے بڑے ڈنڈے ہوتے اور اس تاروں کو اوپر اٹھا دیتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی موقع آیا کہ وہ مشینریہ اتنی بڑی ہوتی کہ ان تاروں کو ان کو کاٹنا پڑتا ان کو ان کا تاروں کو کاٹ دیتا اس کے بعد اپنی مشینری کو گاڑیوں کے ذریعے گزار دیتا ہے اس دوبارہ اس پر کنسٹرکشن ہوتا ہے اب جب آپ آئے ہیں اس وقت تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہزاروں مزدور مشینیں رات دن آواز شور یہ سب ہوتا ہوگا اب کیا منظر ہے آپ نے دیکھا ہے یہ ہے کہ اسی وقت جب فرائیڈے کو جب ہم ریفریشمنٹ کے لیے غازی چلے جاتے ادھر دوست ہم کسی ٹیم فلم دیکھنے کے لیے جاتے تو ایسا بھی موقع ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک خالی میدان ہے اور جب ہم نے وہاں فلم دیکھ کے واپس آنا تھا ہمیں تو ہم میں نے دیکھ لیا کہ ایک بڑا کارخانہ لگا ہوا ہے گھنٹوں میں بالکل گھنٹوں گھنٹوں میں اتنا جلدی اور اٹومیٹک کام ہو رہا تھا اس پر تو یہی مناظر لوگوں کے لیے دلکشی کا باعث بھی بنتا اور ویسے ہی خوشی خوشی محسوس ہو رہی تھی لوگوں کو کام کے دوران کبھی کوئی حادثہ ہوتا تھا کوئی مزدور جی, کچل کو گیا کچھ بہت سے زیادہ تر حادثے جو ہوتے وہ ڈرل مشین کی وجہ سے ہوتے جب پہاڑوں کو کاٹ دیا جاتا تو ڈرل مشین کے ذریعے یہ حادثے ہوتے یہ ڈرل جو ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے <تصفح> یا کبھی کنٹرول سے باہر ہو جاتا تو اس کے ذریعے بہت سے لیبر ایسے تھے بہت سے حادثے اسی طرح ہوئے تھے کہ اس میں بجلی کے کرنٹ لگے ہوئے تھے ویلڈنگ کے دوران جب وہ وائر بچا ہوا تھا تو اس کے ساتھ وہ کرنٹ آتا اور اس کرنٹ کے ذریعے لوگ ہلاک لو جا جا مر جاتے, دی جی دی جاتے جی اور کچھ ایسے بھی حادثے ہوئے ہیں کہ پہاڑ پٹ جانے سے ان کے پودے گرنے سے کچھ مطلب کچل گئے تھے اسی طرح اس میں بہت سے ایسے ہیں کہ اس میں لاپتہ ہو گئے ہیں بہت سے لوگ میں نے اسی ڈیم دیکھے ہیں ایسے کہ ڈیم کے پانی میں گر کر بس اسی طرح عدم پتا ہو گئے ہیں یہاں تک میں نے دیکھے کہ جب یہ اسپلوے ہے نا یہاں کو چالو کر دیتا اور پھر اس کو بند کر دیتا تو میں نے بڑے بڑی مچھلیوں کو دیکھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں پتھروں میں میں نے پائے ہیں اسی طرح یہ تھے ممتاز حسن وہیں میری ملاقات ضلع صعابی کے مشتاق احمد صاحب سے ہوئی ضلع صعابی کا علاقہ ڈیم سے نیچے ہے میں نے ان سے پوچھا کہ اتنا بڑا ڈیم بننے کے فائدے تو بہت ہیں اس سے کیا کچھ نقصان بھی ہوا ہے آ, نقصانات تو یہی ہیں کہ ابتدائی مراحل سے لے کے آج تک جو بیسیکلی پرانی آبادی ہے تو اس میں سیم کوئی اور کچھ قسم کی بیماری بھی ہو لنڈر ٹائپ سے باقی یہاں کی فصلیں جو ہیں تو وہ بھی کافی حد تک متاثر ہو چکی ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان ابتدائی دور سے ابھی تک وہ کوشش کر رہی ہے کہ یہاں سے سیم ختم ہو جائے نیچے جو بستیاں ہیں دریا کے کنارے کنارے ڈیم بن جانے سے وہ متاثر ہوئی ہیں کیا نہیں یہی تو متاثر نمی ابتدائی دنوں میں یہ لوگ ذہنی طور پہ کافی حد تک ڈر گئے تھے اور کئی دفعہ ہنگامے کے طور پہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر اب تو وہ سکون سے رہے ہیں ویسے ان کو یہ پراپر دیا جا رہا ہے کہ اگر لڑائی ہوئی کسی کے ساتھ تو یہ ایئر فائٹنگ میں بمبنگ سے فائٹ ہو جائے گا مگر پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کا اپنا انتظام کریں گے انٹی ایئر کرافٹ وغیرہ گن لگا کے ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نیچے ایک اور ڈیم بنانا چاہتے ہیں کالا باغ آپ کیا محسوس کرتے ہیں آپ اس کا مطالعہ کرتے رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے بننا چاہیے خیال یہ ہے کہ میرے ساتھ کئی سرویز ملیں تو ان کو میرا اپنا یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بن جائے وہ <سؤال> <سؤال> تو ایک اور بات ہے کہ کئی سیاسی لوٹ ابتدا میں اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی کی انتہائی درجہ کمی ہے اور ابھی بھی ہم لوڈ شیڈنگ سے کافی حد تک متاثر ہوتے ہیں تو چیز یہ ہے کہ وہ بننا چاہیے باقی یہ ہے کہ وہ کچھ ٹیکنیکل سوالات تھے اس میں تو وہ انہوں نے پرابلم حل کر دیا ہے کہ وہ کہاں تک واٹر لیول آتا ہے کہاں تک نہیں آتا اور بہرحال اگر واٹر لیول زیادہ بھی رہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم اسی علاقے میں رہے ہیں، ہم پاکستان کے کسی خطے میں بھی رہ سکتے ہیں یہ تھے مشتاق احمد صاحب جو کالا باغ ڈیم کی تعمیر کی خاطر اپنی زمینیں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہیں اور یہ ہے وہیں موجود ایک جذباتی نوجوان جو کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا سخت مخالف تھا میں نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں کالا باغ ڈیم نہ بننا چاہیے نہ بالکل جس طرح کے یہ چارسرا یہ سارے علاقے جو ہے کالا باغ ڈیم خاص تو ہمارے سہرسہ سار چار سار سارا میدان جو ہے پانی پانی ہوگا اور بالکل ہم یہ سرحد کے جو پٹھان لوگ یہ پر جس طرح فقیر ہو کے اپنے گوتری گنج کچھ بند کے لے جائے دوسرے سن کو یا اور دوسرے کے سر ماجر بند کے دوسری صوبے میں پھر چلے جائے اگر حکومت ہمارے کالا باغ ڈیم بناتے تو اس تو پھر یہ اس طرح کہ پٹھانوں کو پاکستان سے بھی نکال دے. کالا باغ ڈیم بننا چاہیے کالا باغ ڈیم نہ بننا چاہیے جہاں تک یہ دریا چلا وہیں تک یہ بحث بھی چلی اور اب میں واپس چلا ڈیم سے اتر کر میں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگا اس علاقے کے باشندوں نے برسہ برس یہ ڈیم بنتے دیکھا ہوگا اس کی تعمیر میں ہاتھ بٹایا ہوگا اور اس کی تعمیر سے فیض اٹھایا ہوگا وہیں دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں ملا جس کا نام جموں تھا اور وہیں ایک شفا خانہ نظر آیا جس میں مریض قطاروں میں بیٹھے تھے اور ایک ڈاکٹر صاحب ان کا معائنہ کر رہے تھے یہ نوجوان ڈاکٹر بہادر شیر خان تھے میں اسے پوچھنے لگا کہ ذرا بتائیے آپ کے اس علاقے میں کیسی سماجی تبدیلی آئی ہے پہلے یہاں کے حالات کیسے تھے اب لوگوں کا رہن سہن اور ان کا رویہ کیسا ہے امپرومنٹ کافی ہوئی ہے لوگوں میں ابھی مطلب باہر جانے سے خوشحالی زیادہ آئی ہے کچھ ایجوکیشن کی طرف لوگ زیادہ راغب ہو رہے ہیں ویسے پہلے بھی تھے ہمارے ہاں اسکول اسکول غازی جو ہے یہ کافی عرصے سے میری یاد سے پہلے کا ہے تو کافی زیادہ اچھے آسار ہوئے ہیں پہلے جو ہے کہ لوگ زیادہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر جھگڑتے تھے اب ویسی باتیں نہیں ہیں یہ ایک چینج میں محسوس کرتا ہوں کہ چھوٹے ہوتے تھے تو سنتے تھے روزانہ کے فلاں جگہ قتل ہو گیا فلاں جگہ تو لگے اب ایسی باتیں ریئر ہو گئی ہیں جو لوگوں میں مطلب خوشحالی کی وجہ سے لوگ اب زیادہ اس باتوں کی طرف نہیں جاتے لڑائی جھگڑے کی طرف یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ تربیلا ڈیم کی تعمیر کا اس علاقے پہ کوئی اثر پڑا ہے کسی طرح تربیلا ڈیم کی تعمیر سے جو ہے کہ ہمارے ہاں لیبر جو ہے کافی ٹرینڈ ہوئی ہے لوگ کافی ٹرینڈ ہوئے ہیں مکینیکل بھی انجینئرز بھی اور اس وجہ سے یہ ہے کہ روزگار لوگوں کو زیادہ مقامی لوگوں کو بھی زیادہ ملے ہیں تو اس سے کافی یہ تربیلا ڈیم تو خیر میں یہ سمجھتا ہوں میں میٹرک میں تھا جب یہ کام شروع ہے تو یہ ہماری ساتھ ہی شروع ہے تو اس کے بعد کافی فرق پڑا ہے تربیت ڈیم کے آنے سے لوگوں کا مطلب ایگریکلچر سے زیادہ لیبر وار کی طرف رجحان ہو گیا اب زمینوں پر اتنی توجہ نہیں دیتے زمینیں ویسے بھی کم ہو گئی ہیں کچھ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان لیبر جو ہے ڈیلی ویجز یا پیز پر زیادہ تر ہیں کی طرف اب کم لوگ ہیں اسے. پہلے کی طرف رجحان کم ہے یہ تھے تربیلا سے ذرا نیچے گاؤں جموں کے ڈاکٹر بہادر شیر خان وہیں قریب ان لوگوں کی بستی تھی جو ڈیم کی تعمیر اور جھیل کے بننے سے بے گھر ہوئے ہیں وہ بستی اب ہیملیٹ کہلاتی ہے کبھی اس کی تعمیر زور شور اور جوش و خروش سے شروع ہوئی ہوگی لوگ بڑی آس باندھے اس میں آ کر آباد ہوئے ہوں گے بڑے بڑے منصوبے اور ان سے بھی بڑے وعدے ہوئے ہوں گے اب وہ بستی حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئی تھی ہر چیز ادھوری تھی جو کبھی مکمل رہی ہوگی وہ اب ٹوٹ رہی تھی اب اس بستی میں بڑی بڑی مایوسیاں اور ان سے بھی بڑی اداسیاں آباد تھیں میں بھی وہاں سے مایوس لوٹا اور سوچتا آیا کہ کاش میں نے ان کی کہانیاں نہ سنی ہوتی اور کاش ان کی زبان کوئی اور ہوتی اور میری زبان کوئی اور مجھے تربیلا ڈیم کے کنارے چائے خانے میں بیٹھ کر باتیں بے کرتے ہوئے دو نوجوان یاد آ گئے جن کی زبان میری سمجھ میں نہ آ سکی مگر جن کی امیدیں اور جن کی اومنگیں صاف سمجھ میں آ رہی تھیں وہ دو نوجوان مجھے بہت یاد رہیں گے اور ان کی وہ باتیں بھی بہت یاد رہیں گی مجھے ہم دیر لوئے پسند کرتا ہے بل دے علاقے سر <سؤال> اوز دا گندف چلے پاس دا علاقہ دام گرونہ خب سری سندری دا بلدی سر سیرکوٹ چلے کم شاید دی اووی نی سیرکوٹ چلے کم اگاو لیوارو لو دلتا او سمر گرمی دا سیرکوٹ گیا خشتہ علاقہ شماری گیا اتنی وجہ بنتی دہنی لگے